Yo بھر پا ہے امداد کو مولا علی اب متن کے پنجوں سے مومن کو چھوڑا دریا بہتے ہیں ہم لوگ ضرورے حجت جت پر آنکھوں کو لگائے رہتے ہیں ایک سر آئے گا، پھر ہو گن یہاں کا کہلی جائی ج سروں سے باندھے کر وہ عرض کرے گا مولا سے مل جائے جو کتنے شاید چلتے ہیں اکبر ککلے جاتے کتے ہیں آکار کا ماتم چلتے ہم